سعی صفہ مروہ اس کے بعد سعی کرنی ہے سائی کی ابتدا صفحہ سے ہوگی صفحہ پر چھ کام کرنے ہیں نمبر ایک تھوڑا سا آخر تک چلنا یعنی صفحہ پہاڑی کے قریب تک جانا اور اگر نچلی منزل میں سائی کر رہے ہوں تو صفحہ کی چڑھائی پر چڑھنا نمبر دو بیت اللہ کی طرف منہ کرنا نمبر تین نیت کرنا یا اللہ میں عمرے کی سائی کی نیت کرتا ہوں نمبر چار دونوں ہاتھ دعا کے لیے اٹھانا نمبر پانچ تقبیر تحلیل شریف اور دعا نمبر چھ آیت پڑھنا اِنَّ الصفا من شعائر اللہ فمن حجل باویمر و فلا جنا ان و فبیم و خَيْرًا فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ اس کے بعد صفحہ سے مروہ کی طرف چل پڑیں جب سبز لائٹ کے قریب پہنچیں تو تیز چلیں جو ہلکے سے دوڑنے کے مشابہ ہو خواتین نہیں دوڑیں گی وہ معمول کی رفتار سے چلیں گی اس دوران یہ دعا زبان پر جاری رہے ربغغ فرور إِنَّكَ أَنْتَ تلعز الْأَكْرَمُ اے میرے پروردگار میری بخشش فرما اور رحم فرما بے شک آپ بہت زیادہ عزت و اکرام والے ہیں جب سبز لائٹوں والی جگہ ختم ہو جائے تو ایک دو ہاتھ آگے ہو کر معمول کے مطابق چلیں مروہ پر پہنچ کر دو کام کرنے ہیں نمبر ایک کعبۃ اللہ کی طرف منہ کر کے ہاتھ اٹھانا نمبر دو تکبیر تحلیل درود شریف پڑھنا اور دعا مانگنا صفح سے مروہ تک ایک چکر مروہ سے صفحہ تک دوسرا چکر شمار ہوگا سات چکر صفحہ سے شروع ہو کر مروہ پر پورے ہوں گے اس طرح سات چکر پورے کریں پھر دو رکعت سلاد شکرانہ صحیح ادا کریں پھر حلق یا قصر کر کے غسل کریں اور عام کپڑے پہن لیں احرام ختم ہو گیا اور عمرہ بھی مکمل ہو گیا الحمدللہ، ضروری گزارش شای کے دوران صفحہ مروہ پر دعائیں بہت قیمتی اور مقبول عمل ہے اگرچہ شرعی حکم کے تحت ضروری نہیں اس کو بلا عذر نہ چھوڑیں بلکہ خوب دعائیں مانگیں